بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق فصدق به لا جهر المستقون صدق الله العزيز إن الله وملائكته يطلون على النبي يا جبه الذين آمنوا صلوا عليه وتلموا تثنيما صلى الله على النبي جل من زواله وأقابه صلى الله عليه, عليه وتلموا صلى الله وسلم رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين وعلى ال و اصحابك بعد محترم حضرات یہ جی جماد اللہ خرا کا مہینہ ہے اس مہینے میں خلیفہ اول بلا قسم امیر المقدین حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہوا ہے اس مناسبت سے ہم ال آخرا اہل سنت والجماعت اپنے اس خلیفہ اول کی یاد مناتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ان کے کمالات اور ان کے کارناموں اور ان کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے ہم بیانات کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ حضرت سیزنا صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اپنے گرامی عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کے لقب عقیق اور صدیق آپ اپنی کنیت یعنی ابو بکر اور لقب صدیق کے حوالے سے مشہور ہیں بہت کم حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ کا نام یاد ہے وہ آپ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نگرامی عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو بکر اور ان کے لقب صدیق اور عتیق والد کا نام عثمان ہے اور آج کے والد ایرانی حضرت عثمان کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو قحاقہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کے اور اپنے ان اصلاح کے نام ان کی کنیتیں اور ان کے آبا و اجداد کے نام یاد رکھنا چاہیے یہ باتیں صرف جو سنانے کے لیے نہیں کی جاتی ہیں بلکہ اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ حضرات جو ہے کم از کم موٹی موٹی باتیں جو ہے یاد رکھا کریں آپ سے اگر پوچھ لے کہ بتلا تم جو ہے تمہارے خلیفہ اول کا نام کیا ہے ان کی کنیت کیا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کتابیں پڑھیں علماء کی صحبت میں بیٹھیں وہ جو ذکر کریں بیان کریں ان کو یاد رکھیں اور بھول جائیں تو پھر پوچھیں نہ صرف یہ کہ آپ خود بلکہ اپنے گھر میں بھی اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائیوں کو بتلایا کریں کہ ہمارے جو ہے خلیف اول کا نام عبداللہ اور ان کو ہم ابو بکر کہتے ہیں یہ ان کی کننیت ان کا لقب صدیق ہے ان کا ایک لقب اور عتیق تو ان کے والد ماجد کا نام یہ ہے اور وہ قلع تھے حضرت فگنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبیلۂ ٹین سے تعلق رکھتے ہیں یہ بن ہاشن کی جو ہے ایک شاخ ہے قبیلۂ تین اس سے حضرت فکنت ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپ کا مقام حضرات صحابہ کرام میں منفرد مقام اور یہ بات خود حضرات صحابہ کرام جسے بیان کیا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ جن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم ایسے دوراہے پر کھڑے تھے اور ایسا, ایسا یہ موقع تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد ہم بڑے نازک موڑ پر کھڑے ہوئے تھے. وہ فرماتی ہیں لگا باد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہلوفی لولا لولا بے ابی بخ اور کما پال فرما کہ اگر اللہ تبارک بعلیٰ ہم پر احسان نہ فرماتا حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے تو ہم ایسے دوراہے پر اور ہم ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی جو ہے وہ معزز اور کتنی جو ہے یعنی موسمد علی شخصیت حضرت عبداللہ محفوظ قدیم الاسلام ہوں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم پر جو ہے احسان نہ فرماتا حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تو ہم جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. ایسا مقام حضرت رشیدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ایسے جلیل قدر صحابی ہیں کہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے مسلمان مت کا جب فتح ہوا تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرم شریف میں مسجد حرام میں موجود تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے تھے اور یہ وہ عالم تھا کہ حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال اور داڑھی مبارک کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتے ہم خود ان کے پاس آ جاتے تم انہیں یہاں کیوں لے کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے والد کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ جو ہے ان کے پاس آتے میرے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے تو مشرب اسلام ان کی والدہ حضرت سلمہ جن کی پنیت ہے ام الخط یہ اپنے شوہر حضرت ابو و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مشرب اسلام ہو چکی تھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا لقب عتیق ہے اور دوسرا لق... آپ آب... کا آب... آب... س... س... س... لقب دوسرا جو ہے وہ صدیق ہے تو اس ان القاب کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عتیق جو ہے ان کا لقب کیسے ہوا تو عتیق جو ہے ان کا لقب اس طرح سے ہوا کہ ایک روز سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ انط عطیق اللہ من کہ اے ابو بکر اللہ تبارک و بطالی کے فضل و کرم سے تم جہنم سے آزاد ہو عتیق کے معنی آزاد کے آتے ہیں اور عتیق کے معنی عمدہ کے بھی آتے ہیں بہت یعنی اچھے کے بھی آتے ہیں جیسے بلبی تل عتیقاب کرو معزز گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا تو خانہ کعبہ کو بھی جو ہے عتیق کہا گیا ہے یعنی بہت ہی معزز بہت ہی محترم تو حضرت فکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد ہو تو اس روز سے آپ کا لقب عتیق بھی ہو گیا اور صدیق صدیق بھی آپ کا لقب ہے صدیق کے بارے میں جو ہے کئی روایتیں ہیں اور ہر ایک روایت جو ہے وہ معتبر سرکارِ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوبت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تجارت فرمایا کرتے تھے عرب اب جو ہے وہ آزاد طریق معاش اپنانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے بعض جو ہے وہ بزازی کا پیشہ کیا کرتے تھے بعض جو ہے وہ یعنی تجارت کیا کرتے تھے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے حضرت ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے یمن اور شام تشیب لے جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے قافلے لے جایا کرتے تھے اور سب سے پہلا سفر آپ نے اٹھارہ برس کی عمر میں کیا تھا جب آپ یمن تشریف لے گئے تھے تو آہ آہ شام کی منڈیوں میں تشریف لے جایا کرتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ جب سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقت المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ شام کی منڈی تشریف لے گئے تھے تجارت کی غرض سے وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا خواب یہ تھا کہ جیسے کہ آسمان سے سورج اور چاند جو ہے وہ نیچے آ کر ان کی گود میں آ گئے تو انہوں نے خواب نے دیکھا کہ چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی چادر جو ہے ان کے اوپر ڈال لی جب بیدار ہوئے تو خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ایک پادری کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا خواب بیان کیا اور پادری نے پوچھا کہ من این ان تم کہاں کے رہنے والے ہو تو آپ نے فرمایا میں مکہ کا رہنے والا ہوں اس کے بعد کہا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کہا کہ میں بنی ہاشم میں بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں اور نام کا پوچھا نام بتلا دیا اس کے بعد کہا کہ پیشہ کیا ہے تمہارا تم کیا کرتے ہو تو کہا کہ اللہ تاجر میں تجارت کرتا ہوں تو اس کے بعد پادری نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ مدقت المکرمہ میں نبی آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا انہوں نے ایران نبوت جو ہے فرما دیا ہے اور تم ان کے پہلے خلیفہ پہلے وزیر منتخب ہو گئے اور میں نے سوراط اور انجیل اور زبور میں یہ پڑھا ہے کہ وہ نبی کیسے ہوں گے ان کے پہلے خلیفہ کون ہوں گے ان کی کیا کیا صفات ہوں گی میں نے سورات و انجیل اور زبور میں یہ سب مطالعہ کیا ہے اور میں یہ پڑھ چکا ہوں اور, اور تم جو ہے یہ یاد رکھو کہ میں ان پر ایمان لے آیا ہوں مگر عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا ہوں اور اس لیے جو ہے میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے اور یہ باتیں میں تمہیں بتلا رہا ہوں حضرت فضرت صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعریف سنی تو دل کے اندر ایک رفت اور بڑا جو ہے یعنی سرور محسوس کیا اور اس کے بعد بہت جلد ہی جو ہے حضرت سیرین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو مقصد المکرمہ تشریف لے آئے اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور عبدت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن بہت خوش ہوئے اور چہرہ جو ہے سم تھا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی کہ ابو بکر اسلام میں داخل ہو جاؤ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ کے نبی ہونے کی کیا آپ کو مجھے جو ہے دلیل دیجیے دی کوئی مجھے موجنا جو ہے وہ دکھائیے تو سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرا معجوزہ وہی تو ہے جو تم شام میں خواب دے کر اس کی تعبیر جو سن کر آ رہے ہو اب غور فرمائیے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں شام میں ہیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مکسل مکرمہ میں ہیں وہاں جو کچھ ہوا خواب میں جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس خواب کی تعبیر جو کچھ اس پادری نے بتلائی اور جو کچھ حضرت ابوبکر نے سنا وہ یہاں آ کر کسی نے آپ سے پہلے جو ہے بتلایا نہیں لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میرا موجودہ دیکھنا چاہتے ہو اور تم دلیل چاہتے ہو تو دلیل وہی ہے جو تم نے شام میں جو ہے دیکھا تھا اور اس کتابیں پادری سے حاصل کی تھی یہ سن کر حضرت سیدنا صدیقی رضی اللہ تعالیٰ فوراََ یہ پڑھتے ہوئے اشد اللہ محمد رسول ہو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ نے چونکہ سب سے پہلے دین اسلام کی تصدیق کی تو اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے یہ ہے وجہ آپ کے لطب کی صدیق کہے جانے کی کہ سب سے پہلے جو ہے مذہب اسلام دین اسلام کی تصدیق فرمانے والے بہت بڑی تصدیق کرنے والے صدیق اب جو میں نے آیا شروع میں پڑھی اپنے خطبے میں خطبے کے بعد کہ وبی جا اب صرف وہ ذات کہ جو سچ کو لے کر آئی وہ جو وسد کا بھی اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی وزی جا اصول وسدا کا بھی الاقوں مستقون یہی تو متقین ہیں یہی تو پرہیزگار ہیں اب اس آیت کی تفصیل ہیں کوئی ایک دو تفسیر نہیں بلکہ روح المعانی روح البیاں معالم التنزیل اور تفسیر خادم تفسیر جلال وغیرہ تفسیر کبیر تفسیر مدارک التنزیل تفسیر زاد المسید تمام تفاصیر میں تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ لکھا کہ وبھی جا اب صرف وہ ذات گرامی کہ جو سچ لے کر آئی وہ ذات جو سچ کو لے کر جو ہے دنیا میں رونق افروز ہوئی اس سے مراد کون ہیں تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی رسول اللہ جو سچ لے کر آیا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصدقہ سدکا بھی اور جس, جس کو اس نے مانا جس نے اس کی تصدیق کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ تو ہمارے جو ہیں وہ مفسرین ایک ہیں میں آپ کو بتلاؤں مخالف کیمپ کے جو جناب مفسر ابو علی حسن ابو علی الفد بن حسن یہ اپنی تفویر میں اس نے لکھا مجمع بیان اس تفویر کا نام ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو بتلاتوں صفحہ چار سو اٹھانوے پر اور جلد نمبر آٹھ اس کے صفحے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں واصقی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ وسد ہی اور جو ذات سچ لے کر آئی وہ رسول اللہ ہیں اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں تو بدلاؤ یہ کہ اس سے جو ہے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سزنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید خود قرآن کریم جو ہے وہ کر رہا ہے قرآن کریم حضرت ابو بکر کی گواہی دے رہا ہے اور ایک دو مقامات نہیں بلکہ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت سزنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تائید اور تصدیق خود قرآن کریم میں بیان فرمائے گی تو مطلب یہ ہوا کہ جناب حضرت ابو بکر کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر کی تصدیق نہ کرے ان کو صدیق نہ مانے وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے اور قرآن کریم کا منکر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک جو ہے قرآن کریم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اور سائز فرماتا رہے گا اور پھر یہ کہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے قرآن کریم کس کا کلام ہے کہ جس کے دیر کو کوئی زبر نہیں کر سکتا جس کے زبر کو کوئی دیر نہیں کر سکتا جس کے جس کے ٹیسٹ کو کوئی جو ہے زبر نہیں بنا سکتا جس کے زبر کو جو ہے کوئی نہیں بنا سکتا یہ وہ قرآن ہے یہ وہ کلام ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر اللہ رب العزت نے لیا ہے انزل ذکر لہ الحافظ ہم اس قرآن کریم کو نازل فرمانے والے ہیں ہم نے اس قرآن کو اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو پتا یہ چلا کہ حضرت فضنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور ان کی صدیقیت کی حفاظت فرمانے والا خود قرآن کریم اور قرآن کا نازل فرمانے والا ہے اور پھر یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت ایک تو یہ قرآن کریم نے ان کی اس طرح سے تائید اور جو ہے اس طرح سے ان کی جو حمایت فرمائی اور دوسرا وہ واقعہ کہ جب آپ میراج پر تشریف لے گئے ہیں معاج پر جب تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا جبری علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ یہ اس واقعے کی میری امت میں کون تصدیق کرے گا کون جو ہے میرے اس واقعے مع کو مانے گا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں اس واقعے کی تصدیق ابو بکر جو ہے وہ فرمائیں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہیں اس لیے کہ وہ صدیق ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی جو ہے حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ صدیق فرما رہے ہیں اور حضرت جبریلا علیہ السلام کون ہیں وہ ہیں کہ جو قرآ کے لانے والے ہیں جو قرآن کو لے کر حضور کی خدمت میں پہچنے والے ہیں پہنچانے والے ہیں وہی لے کر حضور کی خدمت میں حضرت جبریل آیا کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سجنا صدیق اکبر كے صدیقیت کی شہادت اور گواہی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہ دے رہے ہیں تو ایسے ہیں حضرت ابو بکر كہ جن کے جو ہے وہ صدیقیت اور جن کی صداقت كن نعت كے لیے ناطر قرآن کریم اور حضرت سجنا جبریل علیہ السلام ہیں اور پھر کیسے جو ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیسے صحابی ہیں کیسے خلیفہ ہیں کیسے خلیفہ بلا فصل ہیں کیسے خلیفہ اول ہیں حضرت فضنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں سب سے پہلے جو ہے اسلام میں داخل ہونے والے اور پھر آپ دیکھیں کہ زمانے اسلام سے قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور کیسے نفاست پسند کیسے سلیم الفطرت زمانے جاہلیت زمانے اسلام سے پہلے کا زمانہ زمانے جاہلیت کہ جس میں کون سی ایسی برائی تھی کہ جو لوگوں میں انسانوں میں پائی نہیں جاتی تھی برائی بلکہ برائی اپنا کر اوپر فخر کیا جانا یہ لوگوں کی عادت تھی ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں اپنے آپ کو برائیوں سے جو جناب دور رکھنا بت پرستی سے دور رہنا شراب نوشی سے دور رہنا تکل و غارت اور ثقافتی سے دور رہنا یہ بہت بڑے اقبال کی بات یہ بہت بڑی سعادت کی بات جہاں تک حضرت سیمتھ جی کا ربی اللہ تعالیٰ ان کا تعلق ہے تو ایسے سلیم الفطرت کہ جناب بتوں سے پہلے ہی نفرت کبھی بتانے تشریف نہیں لے گئے یہ جی اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت تھی کہ اسلام لانے سے پہلے ایسے ایسی طبیعت کے حامل کہ بتوں سے نفرت بت پرستی سے جو ہے چڑ اور اسی لیے آپ جو ہے کبھی جو ہے بت خانے تشریف نہیں لے گئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے لطد حکر ابو بکر ان کامران جاہلیہ کہ حضرت ابو بکر کی شخصیت وہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا ایسے پاس باغ ایسے سلیم الفطرت اور پھر آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت کیسی،, کیسی رفاقت فرمائی کہ زمانۂ اسلام سے پہلے تو تھی رفاقت اور کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے سفر میں حدر میں ہجرت میں مزار میں غار میں ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت ہجرت جب آپ فرما رہے تھے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا وہ ذات گرامی حضرت ابو بکر ہی کی تھی हैं? اور پھر کیسے جو ہے حضور کا ساتھ دیا کہ جناب غار غار سور خیر اللہ تبارک بطالہ آپ حضرات کو بھی لے جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بلندی پر وہ غار ہے کتنا, کتنا اونچا یہ پہاڑ ہے کہ بڑے بڑے رستم اور بڑے, بڑے بڑے بھولو بھی جو ہے وہاں پانی پیے بغیر اوپر نہیں جا سکتے ہیں حضرت ابو بکر کی شجاعت حضرت ابو بکر کی طاقت و قوت اور روحانی طاقت اور جسمانی طاقت کا اندازہ آپ کیجئے کہ اتنا بلند پہاڑ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جناب سارے طور پہنچے ہیں اور کیوں نہ ہو اس موقع پر میں آپ کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سناؤں کہ خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احجع الناس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حضرت علی کا یہ بیان کہ لوگ کہتے ہیں کہ آ, علی جو جی ہیں وہ شجا ہیں بہادر ہیں اس سے انکار نہیں لیکن حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ شجا اور بہادر اور طاقتور اور طبی حضرت سیدنا صدیقی کا رضی اللہ تعالیٰ عن ہیں غار میں تشریف لے جاتے ہیں غار قوت تشریف لے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے باہر یعنی ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور آپ باہر ہی رہیے کیونکہ غار جو ہے پرانا ہے میں اس کی پہلے صفائی کر لوں پھر آپ تشریف لائیے گا بہت سے باتیں ہیں میں اقتصار کے طور پر عرض کر رہا ہوں غار صاف کیا تشریف لے گئے اس کے جو ہے حضور اقبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ حضور تشریف لے آئیے ہیں جب وہاں پہنچے ہیں تو حضور سے عرض کرتے ہیں حضور پیاس لگی ہے حضور مجھے پیاس لگی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا اونچا پہاڑ وہاں کہاں پانی کا پانی کی موجودگی لیکن عقیدۂ یہ صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ پر قربان جائیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تو وہ ذات گرامی ہے کہ جہاں جو ہے وہ لا نہیں ہے لا نہیں ہے یہاں تو ہاں ہی ہاں ہے یہاں تو جو ہے عرض کرنے کی جو ہے بس دیر ہوتی ہے بسا اوقات تو عرض بھی نہیں کیا جاتا حضور سے عرض کرتے ہیں حضور پیاس لگی ہے سرکار یہ نہیں فرماتے کہ میں کیا کروں یہاں باہر کی بلندی پر اس ہزار میں جو ہے کہاں سے میں پانی لاؤں اور حضور جو ہے یہ سن کر فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم غار کے قریب جاؤ اور تم وہاں پر اپنی جو ہے پیاس بجھا لو جاتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی پاتے ہیں اور فرماتے ہیں شریف تو میں نے پانی پیا اور پانی کیسا تھا کہ آ, آ, احلا, احلا من الاسل وہ پانی جو ہے شہر سے زیادہ جو ہے میٹھا اب یہ دو منل لبن دودھ سے زیادہ سفید اور اچھا من المس اور وہ وہ پانی جو ہے مشکو امبر سے کہیں زیادہ خوشبودار میں ح پانی پی کر حضور کی خدت میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا کہ شریف تھا تم نے پانی پی لیا ہے عرض کی حضور احمد میں نے پانی پی لیا ہے تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر یہ پانی کیسے یہاں پر مہیا ہوا فرمایا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تم جا کر جو ہے زار کے جو ہے منہ پر تم پانی جاری کر دو میرے صدیق کو پیاس لگی ہے تو اس طرح سے انتظام ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے جناب سیراب کیا جاتا ہے تو لا لاورب العرف جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی میرے حضرت یہ فرماتے ہیں لا لاورب العرف جس کو جو ملا ان سے ملا کون میں جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے مل رہا ہے اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ یو انا قاسیم اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں جو ہے اس کو تقسیم فرماتا ہوں اللہ کی عطا سے اللہ کی بین سے اللہ کے دینے سے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں وہ بانٹ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ لاور بال عرف جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تو اس لیے جو ہے حضرت فضنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے حضور مجھے پیاس لگی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہی سے نصیب ہوگا حضور کی بارگاہی سے ملے گا اور حضور کے سفید اور حضور کے وسیلے ہی سے عطا ہوگا اس لیے ایسا عقیدہ تھا حضرت فضنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ان کی عظمت ان کی صداقت ان کی شراعت ان کی قبت و طاقت ان کی دین اسلام کے لیے خدمات اللہ اکبر کے آدمی پڑھے سنے تو ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے جو ہے سرکار ظالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ آتا فرما دی ہے پہلے, پہلے وہ صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق منل جنّ ابو بکر من الجنہ ابو بکر فل جنّ ابو, ابو بکر جو ہے وہ جنتی ہیں جنہیں دیکھنا ہو جنتی تو ابو بکر کو دیکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے ہم سب کو ایسا عقیدہ عطا فرمائے ہم سب کو ایسا عمل عطا فرمائے واپر دعوان اللہ رب العالم